أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين یا معشر الجن والانس اے جنوں اور انسانوں کی جماعت علمکم رسول کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے یقصون علیکم آیاتی جو تم پر میری آیات بیان کرتے ہوں و لقاء درونکم لکھا اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں کالو شہیدنا اعلی ان وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے آپ پر گواہی دی و غرت اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا رکھاسین کا مکافرین اور وہ اپنے آپ کے خلاف گواہی دیں گے کہ یقیناً وہ کافر تھے جنوں اور انسانوں میں سے رسول مطلب اس کا یہ ہے کہ انسانوں میں سے ہی رسول وہ رسول جنوں انس میں سے انسان ہی ہوتے ہیں جنوں میں کوئی رسول نہیں آیا وہ رسول انسانوں میں ہی آئے ہیں افضل مخلوق انسان ہیں یا فرشتے جنوں کا نبی ہونا ثابت نہیں ہاں جنوں میں ڈرانے والے منظر وہ کئی ہوئے ہیں جیسا کہ اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے قرآن مجید میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے سورہ احکاف وغیرہ میں کہ انہوں نے قرآن سنا ولو الا قومی ہی منظری تو اپنی قوم کے پاس ڈرانے والے بن کے گئے کہ ہم نے وہ کتاب سنی ہے جو موسا کے بعد نازل ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ موسا علیہ رات السلام پر بھی ایمان لانے والے تھے تو انسانوں کی طرف آنے والے رسولوں پر ایمان لا کر اپنی قوم کو پیغام پہنچاتے تھے یہ کام جنات میں ہے اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کیا آپ پر ایمان لانے کا اقرار کیا اور اپنی قوم کو دعوت دی اور جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی رسول نہیں آئے تو وہ کہیں گے ہاں جی آئے تھے دراتے تھے اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہمارا کوئی عذر نہیں اور ہم کافر تھے دوسری جگہ پر آتا ہے کہ وہ اپنے شرف اور کفر کا انکار کریں گے تو ان دونوں باتوں میں تطبیق یہ ہے کہ جس آیت میں انکار کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے پہل وہ انکار کریں گے اپنے کفر کا اپنے شرک کا لیکن جب اللہ سبحانہ ہوا تو تدبیر سے ان کو منوائیں گے تو پھر مان جائیں گے کہ ہاں ہم واقعات کافر تھے مجرم تھے اس طرح آج کل مجرموں کی حالت ہے وہ نہیں مانتے جب تفتیش کرنے والے کرتے ہیں تو پھر آخر مان جاتے ہیں زالی, زالی کا اللہ یقرب کا محلک القرآب عید وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ یہ اس لیے ہے کہ تیرا رب کبھی بھی بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں جب اس کے رہنے والے بے خبر ہوں یعنی ان کے پاس کوئی پیغمبر یا پیغمبر کا نائب ڈرانے والا اللہ کے حکامات سے آگاہ کرنے والا نہ آئے اور ان کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے ایسا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے احکامات سے آگاہی دینے والا بندہ آتا ہے پھر وہ نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان لوگوں پر آ جاتا ہے ولی کل دراجات اماں اور ان اعمال کی وجہ سے جو لوگوں نے کیے سب کے لیے ہر ایک کے لیے الگ الگ مختلف دراجات ہیں مختلف درجے ہیں اما ربو کا بھی غافل ان اور جو وہ عمل کرتے ہیں تیرا رب اس سے غافل نہیں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جنوں میں بھی جو نیت ہیں وہ جنت میں اور جو بدکار ہیں وہ جہنم میں ہوں گے تو جنتیوں کے لیے جنت میں مختلف دراجات ہوں گے اور جہنمیوں کے لیے جہنم میں مختلف دراکات ہوں گے سورہ اور رحمان میں اس کی وضاحت بھی موجود ہے کہ جنوں انس اللہ سبحانہ ہوا تعالی ان کو جنت میں داخل کرے گا اور جہنم میں بھی رحما اور آپ کا رب بڑا بے پرواہ ہے ہر طرح سے بے پرواہ بے نیاز ہے رحمہ اور رحمت والا ہے کمال رحمت والا اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے وہ یس تخلیف یشا اور تمہارے بعد جسے چاہے جا نشی بنا دے کما ان شا کم درتی قومن جس طرح اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا وربو کو رغنی ادر رحما تیرا رب ہی بے نیاز بے پرواہ اور کمال رحمت والا ہے اللہ کے سوا اور کوئی بھی بے نیاز نہیں اللہ واحد ہے جس کو اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں کمال رحمت یہ بھی اللہ سبحانہ ہوا تھا کا خاصہ ہے اور کسی میں کمال رحمت نہیں اللہ تعالیٰ ایسا بے پرواہ ہے کہ اسے مخلوق کی کوئی حاجت نہیں ہے پھر بھی احسان کے طور پر کمال رحمت کرتا ہے کہ انبیاء اور رسول کو بھیجتا ہے یہ جو سابقہ آیات میں اللہ نے ذکر کیا کہ رسول بھیجے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اللہ کی کمال رحمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے فائدے اور بھلے کے لیے رسول بھیجے رسول بھیجنے کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں اللہ کا تو اس میں کوئی مفاد نہیں رسول بھیجنے میں لوگوں کا مفاد ہے اور رحمت ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس سو رحمتیں ہیں ان میں سے ایک رحمت اللہ نے جنوں آدمیوں جانوروں چرند پرند پیروں مکوڑوں میں ساری مخلوقات میں تقسیم کر دی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں اسی رحمت کی وجہ سے ہی راشی جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں اور باقی نینان میں رحمتیں اللہ نے اپنے لیے اٹھا رکھی ہیں اور قیامت کے دن اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ وہ رحمتیں کرے گا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے یعنی جس طرح پہلے تم سے کچھ لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا ان کی جگہ تمہیں لے آیا اور اگر اللہ چاہے تو تمہیں تباہ و برباد کر کے تمہاری جگہ کوئی اور لوگ لے آئے یہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے اس طرح جنات اور اس کے بعد انسان اور اگر اللہ چاہے تو جنوں انس کے علاوہ کوئی تیسری مخلوق پیدا کر دے اپنے احکام کی پاسداری کے لیے انتو ادون اللہ یقیناً جو تم وعدہ دیے جاتے ہو جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے لاط یقیناً وہ آنے والی ہے وما انتم اور تم کسی صورت بھی عادث کرنے والے نہیں ہو یعنی کہ قیامت نے آنا ہی آنا ہے اللہ کے وعدے پورے ہونے ہی ہونے ہیں اور تم اس سے کسی صورت بھی بچ کے نہیں جا سکتے قل یا قومی کم کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو انی عاملن میں بھی عمل کرنے والا ہوں فسوفتار تو ان قریب تم جان لو گے کہ کس کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہوتا ہے ان نہ یقیناً حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے فلاح نہیں پاتے مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ میں اپنی جگہ کرتا جاتا ہو یعنی تمہیں چھوٹ ہے جو مرضی کرو یہ چھوٹ کا مطلب نہیں یہ ایک ڈانٹ ہے جیسے کوئی شخص کہتا ہے اچھا تم جو کر رہے ہو کر لو میں نمٹ لوں گا تم سے یہ ایک وعید ہوتی ہے ڈانٹ تو بطور ڈانٹ اللہ تعالی نے کہا ہے اور پھر پتا چلے گا کہ عاقبت الدار آخرت کا جو گھر ہے آخرت والا گھر اس کا اچھا انجام کس کا ہوتا ہے اور برا انجام کس کا ہوتا ہے اللہ تعالی نے اپنے رسول سے وعدہ پورا کیا تمام ملک پر اللہ نے انہیں قبضہ عطا فرما دیا اور مخالفین جتنے بھی تھے یہودی تھے یا مشرق تھے وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر رہ گئے مکہ فتح کروا دیا مدینہ اور اس کے ارد گرد کے قبائل بھی سارے کے سارے شرنگو ہو گئے اور یہ سارا کچھ آپ کی زندگی میں ہی ہوا اور آپ کی وفات کے بعد مشرق سے مغرب تک سارے ملک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ دے دیے فتح کروا دیے اور آخرت کا جو انجام ہے وہ اس سے بھی کہیں بھڑ کے اچھا ہوگا ان لا افل الظالمون حقیقت یہ ہے کہ ظالم فلا نہیں پاتے کامیاب نہیں ہوتے وجہ الحرفی وامن فقال لِلَّهِ شرا کا اینام اور انہوں نے اللہ کے لیے ان چیزوں میں سے جو اس نے کھیتی اور چوپاؤں میں سے پیدا کی ایک حصہ مقرر کیا تو انہوں نے کہا ہاضہ اللہ وزام اپنے ظلم کے مطابق کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور وحاظ علی اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے فَمَا علی شرح جو ان کے شرکا ان کے دیوتاؤں کے لیے ہوتا فلا یسر اللہ تو وہ اللہ کی طرف نہ پہنچتا و ما کا فہ و یسر اللہ اور جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے سا ا یق عمون برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں قیامت اور و سزا کے متعلق ان کے خیالات کی تردید کے بعد ان کی دوسری اعتقادی اور انگلی حماقتوں اور جہالتوں کا بیان اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے جو عرصۂ دراز سے ان میں چلی جاتی تھی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم عربوں کی جہالت معلوم کرنا چاہو کہ اربوں میں کیا کیا جہالت تھی تو سورہ انعام کی یہ آیت نمبر تیس سے آیت ایک سو تیس سے ایک سو چالیس تک یہ پڑھ لو تو اربوں کی جہالت تم پر واضح ہو جائے گی ان میں سے پہلی جہالت یہ تھی کہ اپنی کھیتی اور جانور ان میں سے ایک حصہ انہوں نے اللہ تعالی کے لیے مختص کیا ہوتا یعنی مہمان نوازی سرا رحمی اللہ کو خوش کرنے والے جو کام ہیں ان کے لیے اور ایک حصہ اپنے مشکل کشاؤں اپنے بتوں اور معبودان باطلہ کے لیے مقرر کیا ہوتا اب کیا ہوتا کہ ان کے پنڈتوں پروہتوں کاہنوں نجومیوں دیوتاؤں بتوں کے لیے جو حصہ ہوتا اگر کسی وجہ سے وہ حصہ کم ہو جاتا تو اللہ کے لیے جو انہوں نے حصہ مقرر کیا ہوا تھا اس میں سے وہ لے کے ان کا حصہ پورا کر دیتے کہ اللہ تو بڑا غنی ہے اللہ کو کیا ضرورت ہے زیادہ حصے کی اور اگر جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو کام سلا رحمی کرنا مہمان نوادی وغیرہ اس طرح کے کاموں کے لیے جو انہوں نے حصہ مقرر کیا ہوتا وہ اگر کم ہو جاتا تو پھر وہ باگودان باطلاء کے نام کے جو حصے تھے اس میں سے اللہ کے نام میں وہ شامل نہیں کرتے تھے تو ایک تو یہ جہالت کہ وہ اللہ کا شریک بناتے اور دوسرا یہ کہ ان شریکوں کو اللہ سے زیادہ اہمیت دیتے کہ اللہ کا حصہ تو ان کو دے دیا لیکن ان کا حصہ اللہ کو نہیں یعنی کھیتی اور چوپاؤں کے حصے میں ان محبودانے باطلا کو اللہ پر ترجیح دیتے یہ اس سے بڑی جہالت آج کل بھی اسی طرح ہوتا ہے کئی کلمہ پڑھنے والے فرض زکاط اور عشر ادا نہیں کریں گے لیکن یارویں لادمی دے کے پیروں فقیروں کے نام کی نظروں نیابوں میں کوئی ناغ نہیں کوئی جمعرات خالی نہیں جائے گی یعنی اللہ کا جو حصہ ہے فرض صدقات وہ بھی نہیں اس میں بھی کوتا ہی لیکن الٹے سیدھے کام وہ سارے چلیں گے یارویں بھی, بھی چلے گی نظریں نیادیں بھی چلے گی چڑھاوے بھی چڑھیں گے اور پھر پیر صاحب کے وہ ارس اور جو میلے ہیں سالانہ ان پہ بھی سارا کچھ خرچہ وہ سارا کچھ ہوتا رہتا ہے تو یہ حالم مشرقوں کا تھا وہ کلا علی مِّنَ سید علی کتی من اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کو قتل کرنا خوشنما بنا دیا وہ انہیں ہلاک کریں اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے آپ اور اسے بھی جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں یہ ان کی دوسری جہالت اور گمراہی اللہ نے بیان کی ہے یعنی جیسے کھیتی اور جانوروں میں انہوں نے اللہ کے لیے اور اپنے شریکوں کے لیے حصے مقرر کیے ہوئے تھے اسی طرح بہت سے شراکار جو تھے مشرقین کے انہوں نے مشرقوں کے لیے اپنی اولادوں کو قتل کرنا یہ خوشنما بنا دیا تھا اپنی اولاد کو مارنا وہ برائی نہیں سمجھتے تھے اور تین چیزیں ان کے لیے بہانے کے طور پر رکھنی ایک تو یہ کہ بچے زیادہ ہوں گے تو کھلاؤ گے کیسے من خشیت خشیت املاک بھوک کے ڈر سے مارتے اس طرح آج کل یہ منصوبہ بندی فیملی پلاننگ جتنی بھی ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں نا کہ زیادہ آبادی ہو جائے گی کدھر سے خوراک پوری ہوگی ایک یہ جواب ان کے دماغوں میں بنا کے شیاتی نے ڈالا دوسرا مفلسی کے بعد واسے آر قرار دے دیا لڑکی کو ید اوارا من القومی مِنْ <التراث> وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی اسے بیٹی کی خوشخبری دی گئی تو اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے ایم سکھ الا وہ بیٹی کو زندہ رکھے تو معاشرے میں زلیل ہو جائے یا پھر اس کو زندہ درگور کر دے مٹی میں دھکیل دے یہ دوسری وجہ ایک مفلسی املاک اور دوسرا آر اور تیسری چیز وہ اپنے شریکوں کو خوش کرنے کے لیے اولاد کو ان کے ناموں پر دبا کرتے تھے جسے ہندو بھیٹ چڑھانا کہتے ہیں بھیٹ چڑھانا بلی دینا تو یہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ نفع و نقصان میں انہیں اپنے دخیل سمجھتے تھے کہ نفع و نقصان کرنے میں یہ بھی مداخلت کر لیتے ہیں انہی کی ترغیب پر وہ بچوں کو قتل کر دیتے آج کل بھی کئی قبروں کے پجاری لوگ اس طرح کرتے ہیں اولادوں کو قتل کرنے والا کام میڈیا پہ بھی کی کئی کیس اس طرح کے آتے رہتے ہیں کہ پیر صاحب کے کہنے پر بچے کو قتل کر دیا تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم ماننا یہ بھی اسے شریک بنانا ہے اور سب سے بڑا شریک تو شیطان ہے جس کے خوشنما بنانے پر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے اور اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کرتے تو یہ کام شیاتی ان کے ساتھ کرتے ولی المی سودہ تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دے اور ان کا دین ان پر خلط ملد کر دے خلط ملد اصل میں یہ جو مشرقین تھے مکہ کے یہ ملت ابراہیمی پر ہونے کے داغے تھے شیطان نے آہستہ آہستہ ان میں بد پرستی داخل کر دی کو قتل کرنا اور بہت سی غلط باتیں ان کے دین میں داخل کر دی اور وہ اس کے باوجود اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر سمجھتے تھے تو ملت ابراہیمی ان کے لیے خلط ملک ہو کے رہ گئی تھی ولاشا اللہ فالو اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے لیکن یہ جبر ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے جبر نہیں کیا بلکہ ان کو فری ہینڈ دیا ہے ان کو اختیار دیا ہے اور اختیار دے کر ان کا امتحان لے رہا ہے کہ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں ان کی تمام حرکتوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات جھوٹ باندھنا قرار دیا کہ یہ جو حرکتیں کرتے ہیں کرتے رہنے دیں وہ کالو ہاتھ ہی ان اور انہوں نے کہا ہاد ہی انعام وہ ہر یہ چوپائے اور کھیتی ممنوع ہیں ممنوع ہے من ہے بزعمهم انہیں اس کے سوا کوئی نہیں کھائے گا جسے ہم چاہیں اپنے خیال کے مطابق ایسے کہتے تھے وہ انعام خردا اور کچھ چوپائے وہ کہ جن کی پیٹھیں حرام کی گئی ہیں وہ انعام اور کچھ چوپائے ایسے کہ لا کرو اسم اللہ علیہ کہ جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے اختیار علیہ ہی اس پر جھوٹ باندھتے ہوئے سید ذی ہم با قان افتارون وہ عنقریب ان انہیں ان کے جھوٹ باندھنے کی جزا دے گا یہ ان کی جہالت کی تیسری صورت اللہ سبانہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے پہلی صورت کہ فلاں کھیتی اور فلاں جانور جو ہے اس کا استعمال ممنوع ہے مگر جسے ہم اجازت دیں وہ استعمال کریں اور یہ اجازت کسی تھی بت خانے کے مجاوروں اور بت خانے کے خادموں کے لیے اور پھر کچھ جانور ایسے کہ خریدا کہ وہ مختلف قسم کے جانوروں کو اپنے بتوں کے ناموں پر آزاد چھوڑ دیتے اور ان پر بوجھ لادنے کا کام کر دیتے پشت حرام مطلب اس پر نہ سواری ہوگی اور نہ ہی بوجھ لادا جائے گا حمل و رکوب ترک کر دیتے جس طرح بحیرہ صاحبہ وغیرہ سورت معاہدہ میں اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ وہ اس طرح حمل و رکوب ترق کر دیتے تھے متوں کے نام پر چھوڑ کے اور کچھ جانور ایسے کہ جن پر اللہ کا نام ذکر نہیں کرتے یہ تیسری صورت ہے کہ بت خانے کے مجاوروں کے لیے اور بت خانے کے بت کدے کے خادموں کے لیے مختص کردہ جانور جب وہ زبا کرتے یا ان پر سوار ہوتے تو پھر ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے بلکہ بتوں کا ہی نام لیتے تھے اور ان پر حج کے لیے بھی نہیں جاتے تھے تاکہ مجاوروں کے سوا انہیں کوئی اور استعمال نہ کر سکے بہرحال یہ ساری گھڑی ہوئی باتیں تھیں ان کی اپنی لیکن وہ اس کو منسوب ملت ابراہیمی کے ساتھ کر دیتے تھے اللہ کی طرف اس کی نسبت کرواتے تھے اور باور کرواتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جو ان چوپاؤں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر ہماری بیویوں پر حرام ہے وہ اور اگر وہ مردہ ہوتا تو فہم فی شرا کا تو وہ اس میں سب شریک ہیں سید ذی ہم وسفہ انقریب اللہ انہیں اس بات کے کہنے کی جزا دے گا سزا دے گا انہو ان حکیم علیم یقیناً وہ کمال حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے ایک اور شکل تھی ان کی جہالت کی کہ وہ جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر وقف کرتے اور ان میں سے باغ کے بارے میں کہتے کہ ان کا دودھ اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جو زندہ ہو وہ صرف مردوں کے لیے عورتوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں لیکن اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو تو پھر ٹھیک ہے عورتیں اور مرد سب اس کے کھانے میں برابر کے شریک ہیں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کی غلط بیانیوں پر انہیں اللہ تعالیٰ ان قریب سزا دے گا اور اپنی کامل حکمت اور علم کے مطابق انہیں جزا دے گا قد خسر قتلوا اولادهم بغیر یقیناً ان لوگوں نے خسارہ اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی اور کچھ جانے بغیر قتل کیا وہ ہررم مہاراضا کام اللہ اور جو اللہ نے ان کو دیا اس کو انہوں نے حیران ٹھہرا لیا افطران اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے قد وما کانو یقیناً وہ گمراہ ہوئے اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہوئے یعنی جنہوں نے یہ کام کیے گزشتہ جو اللہ نے ذکر کیے ہیں جہالت والے انہوں نے دنیا اور آخرت میں خسارہ ہی اٹھایا ہے دنیا میں اپنی بیوقوفی اور جہالت سے اپنی اولاد کو قتل کیا اولاد کو قتل کرنے کی وجہ سے اولاد سے محروم ہوئے اپنے انوال میں سے کچھ چیزوں کو خود ہی حرام قرار دے کر اپنے آپ پر انہوں نے تنگی اور مشکل پیدا کر لی اور اللہ پر جھوٹ بالنے کی وجہ سے آخرت میں ان کے لیے بدترین انجام ہوگا تو یہ ہر لحاظ سے خسارے اور گھاٹے میں ہی رہے